آ جائیں چل رہے تھے لطیف مفروق کی وکا یقی سے وقا یقی سے تو اب آ جائیں لم یقی لم یقینی جہاد آ گیا لم كقی لم یقین یقین تقوی لم تكی تكی نا لمی لم نكی لم یو كا یہاں پہ وہی رہے گا لم یو اصل میں کیا تھا لم اصل میں تھا یو یو كو تھا نا یو كو كالا بن گیا پھر لم یو ہو جائے گا كیونكہ لم آ تو وہ آخر گر جائے گا تو لم تو کلم یو قیا لم یو کم تو سکیلا لن وکا یقین ہے نا تو کیا بنے گا لیکیانا، لیکیانا، لیکنا، لیکنا، لیکنا، لیکنا. کیوں بنے گا اصل میں کیا تھا لکی یعنی اور یقا سے وکا یقینی سے نا تو یقیا تھا تو اب کیا ہوگا لام شروع میں آپ لگایا لام شروع میں لگایا آخر میں آپ نے یہ نون گرا کر آپ نے نونے تشدید لگانا تھا یہ نون گرا دیا آپ نے ٹھیک ہے تو اب جب نونے تشدید لگایا تو آپ کو پتا ہے نونے تشدید کیا ہوتا شاد والا نون ساکن ہوتا ہے وہ بھی ساکن ہوتا ہے اور واو بھی پہلے سے کیا ہے ساکین ہے جب یہ دو واو ساکن واو اور نون التقاع ساکنین آ رہا تھا تو اس لیے واو گر جائے گا تو کیا بن جائے گا یہ واو گر جائے گا تو کیا جائے گا لیا کی یعقی تکیان جی لتکان تکیا نے ہو جائے گا نا اس میں سے کیسے وہ ہو جائے گا آپ کو بتا, بتا دیا کہ جی وہ آ جائے گا اور اس طرح وقع یقی سے واحد مون ساضر کا سیگا کیا تھا وقع یقی کا واحد مونس حاضر کا سیگا آیا تھا آپ کے پاس تکینا تھا کیا تھا تقینہ تھا تو آخر سے آپ نے نون گرایا آپ نے پتہ ہے نون گرائیں گے اور آخر میں نون تشدید لگائیں گے تو یا اور نون تشدد آ گیا یا اور نے تشدید تو نون پہلا ساکن ہے تو یا گر جائے گا ساکنین کی وجہ سے تو کیا بن جائے گا یہ بن جائے گا لتکنہ لتکن واحد حاضر کا سیگا لام تاکید والا لکیان تکینا نے لاکنا لاکیان لو قنا لیا لئی قبنا یہاں پہ وہ نہیں ہوگا لئیو قبنا نا کیونکہ یہاں پہ کیا آ جائے یو کا یو کا یو کھا نا یو تھا یہاں پر وہ قانون انتقا ساکنائن والا قانون نہیں لگے گا بلکہ اس کو کیا کریں گے یہاں پر ہم اس کو حرکت دیں گے لو کھیک ہے نا کیونکہ یہاں پر انتقا ساکنائن کیوں نہیں لگے گا یو کو تھا نا یو کو آپ کیا کریں اس کو آپ گرائیں شروع میں گرا دیں آخر میں انہوں نے سکیلا لگائیں تو کو تھا تو اس کو سکیلا لگائیں تو کیا بننا چاہیے پھر نہ ہو جانا چاہیے نا لو تو کیوں نہیں لگایا यह आप लोगों ने देख के मुझे कल बताना है यह आप लोगों ने देख के बताना है कि क्यों हम इंतजाकि हाँ यह भी एक वो है कि जमा का जमा का पता नहीं चल सकता था लेकिन अगर जमा जो है میں نے آپ کو ایک نشانی بھی بتائی تھی التقاش ایک نشانی بھی میں نے آپ کو بتائی تھی, تھی. زماں جو ہے زما جو معروف زما زماں جو معروف ہے وہاں پہ تو آ رہا ہے ل یا نہ آ رہا ہے نہ لن نہ وہاں پہ تو ضمہ آ رہا ہے انہوں نے بتایا تھا کہ جمع کے اندر کیا آتا ہے ان سے پہلے جمع کے اندر نونے سکیلا سے پہلے زما آتا ہے بتایا تھا کہ نہیں بتایا تھا جمع مذکر کے سیگوں میں بتایا تھا نا جامع مذکر سے پہلے کیا آتا ہے پہچان تھی یہ تو جو معروف کا ہے وہاں پہ تو موجود ہے لیکن مجھول کے اندر مسئلہ یہ ہوا تھا کہ اصل میں یہ کیا تھا یو کو اصل میں کیا تھا یو کونہ تھا یو قبو تھا یو قبو تھا لیکن وہ کالا والا قانون لگ گیا تھا یو قبو تو وہ جو واؤ تھا نا وہ جو واؤ جو واؤ تھا جو اصل واؤ تھا جمع کا وہ تو کیسے بدل گیا تھا یو قبونا یو فالونا یعنی یو قبونا نہیں اصل واؤ دی جو اس کا وہ تھا اپنا یو فالونا آئین کلمہ یہ جو تھا لام کلم یو قبونا پہلے تھا یہ یہ یو قون تھا یو کا ونا پھر یو پھر کالا والا قانون لگا تو اس وجہ سے کالا اس پہ لگنے کی وجہ سے یہ کام ہو گیا تھا۔ تو یہاں پر وہ پھر جمع کی پہچاننا پتہ چلتی ہمیں میں چا جی اب ا جائیں گے اس میں سے نتقین لتقن لتقن لاقیان لنقیان لا یوکیان لا یو کوون لا تو یوکیان لا توکیان لا تو کوون لا توکیان لا اوکیان لا نوکیان اب آ جائیں گے امر کی طرف امر کی کردان کی طرف آئے لی یقی کیوں تھا اصل میں یقین تھا لام امر آئے گا تو آخر سے یا گر جائے گی تو کیا بن جائے گا لی یقی لی یقیا لی یقین لی لی اکیلی نکی متکلنگ کی طرف چلا گیا فورا لی یقیلی یقین اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کیسے بنیں گے سارے لی یقو یقی یقی آن یقین سے یقی یقین یقین نہ تھا تو یہ لی یقو نون گر گیا لی تک یقینی یقین کی مجھول آئے گا لی یو کا لو کا یا نو کا لی یقینی سکیلا دیکھیں سکیلا امر سکیلا کیسے بنے گا لی یقین لی یقینی یق لی تی تکی یا نقین مجھول پہ جائیں اس کا لی یو قین لیو کان لی کا ون لیتو کا جی حاضر کی طرف حاضر کا سیگا کیسے آئے گا سے کی کیا وکین وکی نا عزاب نار وکین عذاب آتی نا فی ال دنیا حسانہ وقیل آخر آتی حسان وکین تو اصل میں سیگا کیا ہے؟ کی, کی؟ وا تو شروع میں آیا نا وکی اور کی, کی؟ تو, بچا، تو بچا کس کو نہ ہمیں عذاب جہنم, جہنم کے عذاب سے سمجھ رہے ہیں اصل کیا ہے کی تو اصل میں کیا تھا اب ذرا دیکھتے ہیں اصل میں کیا تھا اس کی تعلیم کرتے ہیں ذرا یہ بنا کسے کس بنا کس سے تھا تکی سے بنا تھا تکی سے مظاہرے سے بنتا ہے نا امر کسے بنا تھا تکی سے امر میں کیا کرتے تھے شروع میں کرتے تھے ہم گرا کرتے تھے علامت مظاہرے کو گراتے تھے علامت مظاہرے کو گرا دیتے تھے تو جب علامت مظاہرے گرا دیا اور امر کی وجہ سے آخر میں جو حرف اللہ تعلیم اس کو بھی گراتے تھے ہم نے پڑھا تھا امر بناتے وقت امر کا قاعدہ آخر سے حرف علم کو بھی گرا دیں گے ٹھیک ہے تو جب حرف علم کو بھی گرا دیں گے تو جب شروع سے ہم گرائے گرا کرتے تھے تو ہم کہا کرتے تھے این کلمے کو دیکھو این کلمہ کا متحرک ہے اور ماں بعد اس کا متحرک ہے یعنی ما بعد اس کا متحرک ہے یا ساکن ہے اگر تو ماں بعد متحرک ہے اس کو گرانے کے بعد علامت مزارے کو گرانے کے بعد تو پھر حمزہ وسلی آیا کرتے تھے اور حمزہ وسلی کے لیے حرکت دیکھا کرتے تھے اور اگر وہ پہلے سے ہی متحرک ہو تو پھر کوئی کام نہیں کرنا پڑتا تھا تو یہاں پہ جب تکی تھا تو ہم نے تا کو حزب کیا آخر سے یا کو حزب کیا ہم نے کہا کہ اس تا کے بعد کی حرکت کو دیکھو کہ متحرک ہے یا ساکن ہے تو ہم نے کہا وہ تو پہلے ساکن ہے کیونکہ کاف کے نیچے کیا زیر آئے ہوئے کہ تو وہ بس یہی اس کا عمل کا سیگا آ جائے گا تو کیا آ جائے گا کی نا مجھے کیسے آئے گا لی تہ لی تیا لی تی تی لی تینا اچھا اب سکیلا کین کیا کننا کیا کن کن کیا نی نے خافی مجور کیسے لیتو کن نہن لیتو قین ل آسان ہے مشکل نہیں ہے ٹھیک ہے اس کی تعلیدات پیچھے دی ہوئی ہیں ساری آپ دیکھیں گے تو وہ ایک ہی بس وہ ہے امر نہیں وغیرہ سب میں ایک ہی کام چل رہا ہوتا ہے بس اس میں سے پھر یہی ہوتا ہے لم کے ساتھ بھی وہی تعلیم یقی دیکھے نا لتو کا بننا کیسے میں نے بتایا ہے نا آپ کو چل دیتی آپ سکیلا کی بات کر رہے ہیں سکیلا والی بات کر رہے ہیں لام تاک والا لتو لتو کہنا ہاں تو دیکھیں نا لتو کبنا کیا تھا اصل میں آپ جائیں اس کے مجھول کی طرف یو کا یو کیا یو کع تو کا تو یو کئی نہ ہاں تو کیا او کا اور نو کا تھا نا یو کا یو کہ یو کوئ نہ تو کا تو کہاں تو کئی نہ تو تو جمع مزکر حاضر کیا تھا تو تھا،, تھا شروع میں لامے تاکیر لگاتے ہیں شروع میں کیا لگاتے ہیں لامے تاقیر لگاتے ہیں تو کونا کے اوپر ٹھیک ہے لامے تاکیر لگاتے ہیں آخر میں کیا کرتے ہوتے ہیں کہ جو نون ہوا کرتا ہے نا وہ ہم گرا دیا کرتے ہیں نون ہم گرا دیا کرتے تھے چاہے وہ تسنیا والے نون ہوں چاہے وہ ٹھیک ہے آہ... تو تصنیہ والے نون ہوں یا جمع والے نون ہو گر گئے آخر میں نون نے سک... سکیلا لگاتے تھے نکیلا بھی لگا دیا تو, لا... لا... تو اصل میں تھا تو, تو نہ تھا تو کونہ تھا تو لام شروع میں لگایا آخر میں نون سکیلا لگایا لیکن آخر میں جب نے سکیلا لگایا تو نون سکیلا کا جو پہلا نون ہوتا ہے وہ ساکن ہوتا ہے تشدید ہے ظہری بات ہے ساکن ہے اور واو بھی ساکن ہے تو کو نہ ہے نا تو لتو نہ لتو تو اب کیا ہوگا سکیلا بھی بن گیا تو واو اور نون دو اکٹھے ساکن آگے واو اور نون دو اکٹھے ساکن آگئے ہونا کیا چاہیے ارتقا ساکنین لگنا چاہیے واؤ کو گر جانا چاہیے واؤ کو گر جانا چاہیے تھا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر واؤ کو آپ گرا دیتے ہیں یہاں پہ التکا ساکنین والا قانون نہیں لگے گا التقاش ساکنین والا بھی بعض جگہوں پہ نہیں لگتا ٹھیک ہے بعض جگہوں پہ انتقای ساکنین والا قانون بھی نہیں لگا کرتا بلکہ وہاں پہ ہم حرکت دے دیا کرتے ہیں تو یہ بھی ان جگہوں میں سے ہے کیونکہ اگر ہم یہاں پہ قانون لگا دیتے کاف کو جمع کیسے دے دیتے کاف کو جما کیوں دے دیتے اپنی مرضی سے دے دیتے کاف پہ جمع آ نہیں سکتا اس لیے نہیں آ سکتا کہ یہ مجھول کا سیگا ہے اور مجھول کے اوپر ہمیشہ کیا آتا ہے یون سرو یون سران جو عین کلمہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ کیا آتا ہے مفتو آتا ہے یو فالو عین کلم کیا آئے گا مجھول کے اندر یہ بھی ہماری مجبوری ہے کہ مجھول کے اندر عین کلمہ ہمیشہ کیا آتا ہے مظاہرے کا وہ اس منسوخ نصب آتا ہے یعنی فتح آتا ہے تو ادھر ہم یہ کام نہیں کر سکتے تھے تو ہم نے کہا کیا کہ جو التقاع ساکنین ہم نے کہا کہ بھائی التکای ساکنین خرابی کوئی ہے. اس کی خرابی کو یہ ہے کہ سورا کرو ذمہ کے ذریعے سے آگے سے ملا دو ہو جائے گا کس طرح جو ہے یہ سارا بن جائے گا اب آ جائیں جی ناو کے سبق کی طرف کیا کروں ٹائم اتنا ہے آپ لوگ ایک گھنٹے کے اندر آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی تین تین وہ کس طرح پورے ہو سکتے ہیں اور ہر ایک کے لیے ایک ہی گھنٹہ چاہیے سرف کے لیے زیادہ ایک گھنٹہ چاہیے ناخ کے لیے آدھا گھنٹہ چاہیے قرآن یعنی کے لیے آدھا گھنٹہ چاہیے ایک گھنٹے میں جائیں وہ تینوں کرنے ہیں گھنٹے سے بھی کام